بسم الله الرحمن والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى اله وصحبه وعلى اله وأصحابه قل السبق أما بعد فأعرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَن يَقْتَلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا قُلْ إِنَّ هدى اللَّهَ هُوَ هُوَ فَاعْبُدْهُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ آمَنَهُ بِاللَّهِ صَدَقُ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْمَمِينُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النبي. یا ایوہا الَّذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اسلام و السلام علیتا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلنا و اصحابتا یا سیدی یا حبیب اللہ اسلام عليك يا سيدي خاطر النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين الحمد وخناتنا لخطرهم يقريرا عليهم تحية وصواتبات معظم ومعظم ومعظم ومعظم مثلاً دوسرو گزشتہ جمعہ جمع تھا جما جس موضوع گفتگو کرنی ہے اس کا نام ہے آلم عرم اور کتابی میں بہت ساری ساس مچ امام سن لسن جدید ملت امام گزاثر ہوتا گھن ہوتا وشال مبارک اور حضور مجدد اس شیخ مجددانی شیخی رضی اللہ تعالیٰ ہو جس میں عظیم شخصیات اسمار سفر مظفر شریف کے اندر اندر دنیا رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح ایمانیا مجدے دیر ملک رضی اللہ تعالیٰ انہ عالم میں جن, جن خالی کتاب الفاظ روجہ اور اور دے دے اندر اندر ہے نا جہ نچ نال دلچسپی رکھنے والے نا اس موضوع اور نہ سو اس واسطے زندگی الحاد لاد ارتدا داد اور بہاوت ویکھن اور سننے آ رہی ہے وہ نام نا نادبی لوگ ادھر ادھر اس کا نتیجہ تعو سمجھ آ جانا ہے موضوع سن کے خدا رسول جلالہ و ہوسل اللہ علیہ وسلم دا پڑھ کے اور دعوی رب دے, رب دے رسول دا کار کے رسوس نو من کر کے عملی طور یہود شہود ہرود دی مقلد بنی پئی ہے وجہ آخر کوئی ہو بے اس کی وجہ کو دامن عربی لفزی رحمر بنایا اور نتیجہ نکلیا کہ انہوں دی زندگی الفاظ ہی گزر گئی نے سارا نو موقع ملیا انہ اپنے افکار اپنے نظریار اپنی پسند مسلمانا اندر منتقل کر دیا انتہائی فکری گلا پتا کنٹے نے ہاتھ سمجھنے میں اللہ کرے دماغ سے میری الفاظ اور ایک اولا مبانی نبی افاقوں سچ اور صحیح بار الفاظ نہیں ہوتے اولا میرے اور, اور, اور قرآن نا اِنَّمَا من عباده العلماء کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں میرے رنگے الفاظ کی جو ساری زندگی سیلیا رہے محضرے یہ براد نہیں اس تو براد کو لگائے گا پانی میں اسلامی افکار اسلامی نظریات اسلامی سوچا، اسلام دی پسند رب ربول پسند فکر قرآن فکر مصطفیٰ نظریات اسلام دی فاضل اور حاض جد تک کلبا کلمہ پڑھا ل کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ تبارک اپنا رب منن والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے نبی اخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا سچا نبی تے رسول بنن والے جنہاں جی چ ربانی رب میں آیا پڑھا دو دو دو پانی میں کم از کم تری ایسا قرآن دیان ایس چی بی بار جتنے بھی یہودی فتنیاں دا شکار میں القرآن ہو جو بھی ہو جمہوری جی وابستہ ممبر آپ کے ساتھ کر رہے ہیں مخالفت بندے آیات سپارہ سورت کہ آیت سارا لکھا ہے جمعے گھنٹے ہونا لیکن میں چند نشال کی چند ہے اور لفظی مولوی بھی کدھر جا رہے اور رشتانی امام محمد کے لوگاں نے <Sess> <Sess> رضی اللہ عنہ. نے روح اسلام نو تمیز کرنی لفظ آلمی لفظ موجود ہے او گرامر اسی اوزار نے ان پسر ہے باہر نہ روہان جو آ گیا میری گل سے توجہ نہیں کی میر ابازی سن انہوں نے تعلیمات کتاب تک بند رہ گئی انہیں جو اسلام کی روح روح شناخت کرائی دی؟ دی؟ اسلام دی روح دی اور اسلام دا مزاج جو جڑے آن اس وقت موجود سن الام کتاب بھی بند کیتی قلم بھی چلایا ہے لیکن افسوس الفاظ سو گیا، ابن گیا، ابن گیا، ابن گیا. نے ربانی دپا دیا, دی دیا جس وجہ تو ساری قوم کلو پڑھے جائے دے اے دا نرسری فرپ کو بچا لے کے یعنی فکری احتجاجی طور سے بھی نظریاتی ترتے بھی اور عملی طور سے بھی نمونہ انگریز پیش کیتا ہے، دے دے روزانہ سبر سات کو لے کے شام تک ویڈیو میری گلو جنہیں وہ فکری ری نے ان گلا سمجھیا انہوں نے بڑا جگایا لیکن ایسے جاگے نہیں انہیں فرمایا غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے پاکرتا لانت کا خوشی سے بھول جاتا ہے اور پھر انہیں کیا تھا جو ناخوب خوب جو وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے توموں کا زمیر بولدے نہیں پنڈ کی بھی حالت ویک دو بڑا فرض ہے حالت ویک کے بھی خدا کی قسم ہے پرانے باغ رات رکھا بھی میرا مندر تین دل کرتا دہلی کرتا کہ بند چکے جنگلوں چلا جائے جی اتنے کوئی جہی چار دہی زندگی ہے گزارے برف دیا طرح بندہ سخت ہو جائے گی یاد آلاما اقبال پڑھے شعر کہ ہندو پڑھیا کہ الادا اقبال کی پتی سے کی پتی سے کٹ سکتا ہے ج مردے نہ دان پے کلام نرم و نازک بے و دی نرم پتی ہیرے جیسی سخت دات کٹی جایا کہ یہ ممکن ہے بے وقف بندہ نرم نرم گلا اثر نہیں حضرت صاحب جد یاد آر پہ فرمایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو کامل ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل جا کے رب رب کر رہے ان دنیا چھڑ دیتی کل رشتے دار برادری سب چھڑ دیتا ہے محول معاشرے چڑھ کے جنگل جا کے رب نو راضی کر رہے آپ نے فرما رہا ہے وہ کامل نہیں ہے <س <masa>: <س <Patrol> وہ مرد کا رشتے دار دوست آباد جملے جان تھا ماحول بورا چھان کے جنگل جا کے بہ گیا اپنے رب رو راضی کر رہے ہیں جی ہانی مرد کامل نہیں فرمایا مرد کامل اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو اس نے بچا لیا ہے جہنم سے گمراہیوں سے باد سے کفر اور ابتداد سے گناہوں سے اپنے آپ کو جو بچا لیا اور جو اللہ تعالی کی مخلوق کفر میں گری ہے اور ہمیں مرد کامل تو تب ہوتا جب اس مخلوق کے اندر رہ کر اپنے آپ کو بیت گفر برائی سے بچاتا ساتھ امت کے مسلمہ کو بھی بتا جاتا وہ جب سلطان باہو فرمایت پاک کو پلیت نہ ہوندے ہرگز پاکے رہن دے ویچ ہو ہوں اللہ اللہ اللہ پاک نہ ہو دے دے کہ سلطان کی مطلب ایمان رب نے جی نقش کر دیا معاشرے چہ کے بھی نا معاشرے نو بدل معاشرے کا اثر قبول ہے مردے کا خود بھی بچ جائے تھی تو, ای جو تو سوچا دیئے دے. بھی چلو ایک دو ہی صحیح سارے نہ صحیح ایک دو ہی صحیح کیونکہ یہ دا دور چل رہا ہے نا میں حدیث پال پیش کرنے لگا جدو تی حدیث پاک پڑھی ہے تو آج کل بہت یاد آ رہی میری نہ کرو خدا نہ کرو نہ کرو نہ بیوی کرو نہ رشتے دارو اس اندازہ نہیں ہونا پورے کا پورا دن گھر دن چا کروا کرا حدیث آپ بار بار یاد آئے گی کہ ماں گنبا خدرہ دنوبت قربان جتلی جو جو آت پندرہ سو سال جو اے میرے یارو جیسے آج تمہارے اندر منافق چھپ چھپ کے رہتے ہیں منافقت ظاہر نہیں کرتے کہ نبی کو تو حکم ہو چکا ہے یا یو ہم جاہد یو والمنافقین دل علیہم والمنافق اے غیب کی خبریں دینے والے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر خوب سختی کرو تو جب سختی کا حکم آیا سرکار مسجد نومی چتی منافق بار کٹے اٹھا اٹھا کے بار کٹے ایک ایک کر کا گے سرکار نے فرمایا صحابہ ایک دور ایوے کا بھی آن آ جائے منافق اس زمانہ آئے گا میرا مومن بندہ منافق میرے ہٹ بی چل رہی میں دو چار ہفتوں کو میں حدیث مار بال یاد آتی ہے کہ گل باقی قرآن دیا تئی آیات سامنے رکھا نے اگلے سڑا کلما پڑھنے والے ممبرات بیٹھنے والے مسلیہ دنوالا پڑھا بچے نو قرآن پڑھا قرآن بھی واسطے تیار نہیں سے تیار نہیں. سے تیار نے لیکن قرآن سننے تیار کلمہ بھی ہے کتاب بھی نے مسلح بھی ہے ممبر بھی ہے مسجد بھی ہے مدرسہ بھی اے. لیکن قرآن واسطے تیار نہیں, نہیں. تھوڑا ہو جا عمل کر کے موا ماڑی اسلام کی بانڈ کرو نہیں کی تھی. اے حدیث کی سمجھ اپنے آپ بھی اور میں گل کر رہا سب کے ربانی اللہ تعالی کروڑا روکا کرے خبر شیر ربانی میرے دادا کے بخش وغیرہ مجدد دیل خاجہ زادہ گولڑا ورگے مجدد علی ثانی ورگے خاجہ ظری ابن نواز ورگے بابا فرید ورگے اول سلہ زم پیر دستگیر ورگے ولا کھڑ دے خاجہ پیر سیال ورگے سبحان اللہ خاجہ پیر पठान سلیمان تصلی ورگے قبلہ عالم نور محمد مہاروی ورگے سبحان اللہ خاجہ جلال الدین بخاری اوثوی ورگے سبحان اللہ انہاں مارہ تانی اودا وانڈ کر کے رکھی سی تے قوم خدا دی کہن کر کے دو تین آدمی ہوئی ہے. دے مرشد کی گل ہے مرشد لے مرشد, لے مرشد گوڑی تے سوارے سنو مرشد گوڑی تے سوارے مرید نے اگ لگام پڑی مریدی نظر پی گئی ہول مدی بھی چل رہے نے اس مرید نے گولی کی لگام پڑی جانا پیا حضرت بیٹھے جتی دے نظر دے جتی اس وقت پیڑ انگریزا دی ملازمت کرتے سن نا دی ملازمت آج کو ڈیڑھ سو سال پہلے دی دے ملازمت کرتے سن لوگ وہ اس طرح دیا جتیا پہ سن تو آپ نے جتی ویخی نا فرمایا نہیں لگتا کہ ملازم نقش بتی جلدی دیر سانی رحمت اللہ بزرگ نے میں سبق مرشد آ رہا نا فرمایا ہے گل کر اور اور کرنے پی خدا کی کسم کر کے آنا کتاب تفا سکنا جی لائی سو لا کے ستی سو اکے حضور جدوشاب کرنی جائز نہیں تو میرے پیر نہیں ہونی چاہیے تیری گلو نے کیون پولا میر امبانی پیر برابری پسند <تصفح> اے میں شروع کر دیا پیدا ہوئے جوتی چک کے سٹ دئی نہیں, ہی نہیں فرمایا مرشد نے جو فرما دتا ہے مشابہت مشابہ نہیں کرنی چاہیے فرمایا جہی شہر اگریزوں کی مشابت ہوشابت ہولیے نہیں بولیے اب بولنے جتی نکل جا بچا بےچارا فسا دتا ہے دی دو طرح دی جی نہیں قبر قبر دو ترہ دیا ہو ایک مرن تو بعد ایک زندہ پتا چلیا آجاسی اصل تو پورا نقشہ ہی نا پیش کرے نکے تو لے کے بڑے سات آخر اقبال وہ بھی مرد کئی ربانی کو اقبال کا پہلا دور وہ گزرا لیکن یورپ کے محلہ چی ایچ ڈی تو نہیں. ای جنابے والا میٹنگ بلایا جانا سی جنہ محلے کوئی نہیں گیا میں سارے محل تک آیا جو فقیروں روح دی محلہ ایک بال آگے اور بزا میں تم ہو نسارا سمدل میں جنہیں دیکھ کے شرماتے ہیں یہود <سلام> بھی ہو ملزا بھی ہو تم سبھی کو چاہ مجھے بتاؤ کہ مسلمان بھی ہوتی <سلام> <وَجُنی> غلطی <کی دیگلتے سلام> سوال ہے ایمان دا تعلق سیری بولتے نہیں اچھا کتنے بندے بیٹھے ہو جانو سیری لفظ کا بھی نہیں پتا مسلمان ہے کہ نہیں یہ مسلمانوں کے باہر بول نہیں تو جو نہیں پڑھیا بلاگت نہیں پڑھیا نہیں پڑھا سن کے وہ دین نو دیجد اسلام نو اسلام سمجھ دفر کفر سمجھد حلال نو حلال حرام, نو حرام, نو حرام سمجھ دسلمان ہے کہ نا،, دکھ لیا، نا خالی گل بنتی بہت سارے لوگ کا اسلام چ لیا پڑ کیونکہ اس وقت عیسائی جہاں اور دین پوری رسرچ کی دی بیٹی اور وہ مسلمان نکری غلام کی اسلام نے انہوں کی فکر دیتی, دیتی چیز نو لام افغانی او لاما سمجھ تا شکار ہو گیا کو میں کہا وقت تھوڑا اٹتی منٹ ہو گیا آیا جی میں خوشبے پڑھی ہے میں خلاف بھی فتوی دے رہے پر اپنے دل کو لے اگر تیرا دل مومن ہے نا وہ ضرور فیصلہ کرتا ہے میںفزا میں میں رہا منتق دے رد یہ سوگر ہے یہ کبرہ ہے یہ نتیجہ یہ جنابے والا درام یاترے سرخ ہے یہ تالیل یہ کالا سے روح نہیں سی سمجھ آئی تو جدو اقبال کی گل سمجھ بھی ہوئی تمنا درد دل کی ہو تو کرکر ہوگی جب آل میرا پانیت نصیب ہوئی تو سمجھ لگی الفاظ پڑی جانے کا فرض بنتا ہے جہاں بے دین, دین عوام دچھے ٹورا جاوے عوام نو قرآن نو حدیث کا پابند کرے قرآن حدیث نو عوام دا پابند ہے عوام سنو قرآن پور آلے عالم دے عالم دے عالم ربانی ایک بال ج نا کہ یار کے دلانی دے سات امام احمد اے دے پچھے رو رو اے قرآن پور ج علامہ اقبال سو سال پہلے اپنے دور چیک ہے کہ مولوی ہو کے دین دے دے بال ممبر رسول اللہ کا مسلا رسول ترقی پہ آدمی خواہش ہے خدا رسول بولو یار گچا بولو انگریزی تعلیم انگریزی تہذیب اور انگریزی قانون جمہوری یہ کنیاں پسندات خواہشات نے دیا فاردیاں نا نبی ابا کل گئے حکومت انگریز نے جمہوریت دہی نے آج آج کتاب لکھن لائیں کنگلے مسلمان ان کو اپنا قانون ہی کوئی نہیں سیاسی پیر نے ملا بیتے، بھی اے سارے ساری جمہوریت پیچھے مرن ڈی جمہوریت نے مرن ڈال اپنا نظام حکومت کوئی نہیں نا اس تو بڑا اپنے نبی نو کہ ایب گے ابو بکر صدیق خلیفہ رامد محبوب دے کے گئے عمر بن ستام خلیفہ دے کے گئے عثمان غلی خلیفہ دے کے گئے مولا علی خلیفہ دے کے گئے وہ نظام سیاست خلافت دے کے گئے وہ چلو خدا رسول کی گل کرے گا کیونکہ رب دن پڑھنے لگا میں نے کہ سف گل ہی کوئی نہ کرے کیوں تو خدا دے رسول ہو سکتی گل صرف نہیں جو سنی جا سکتی رملاف نہیں رمبل نہیں کہ جن میرے رب نے فرمایا پیتا تفسیر تفسیر اندر لکھے یعنی ترجمہ کی یہ مفہوم کی آیتہ ہے کہ ان بنی اسرائی کی عوام نے اپنے رحمان احبار آنڈر نے انہوں نے مولوی انہوں آن دے پیرا انہوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو خدا بنا لیا اربادم من دور اللہ اللہ کے سواب ان کو خدا بنا لیا تفسیر خزان و نرفان اُردو تھی تفسیریں یہ دے اندر لکھے انہوں نے حکم خدا کو چھوڑ کر ان کے حکم کو مانا تو جڑا خدا رسول نے حکم کے مقابلے غیر دا حکم مننے سمجھو خدا کی قسم کر کے تینوت قدر پیش ہے کر کے ویسا ہوں سمجھو ایک سوال جب یہ حالت دیکھی نا کہ بجائے ممبر مسلے والا عوام نو قرآن پچھے توڑ جاندے عوام وڑی جمہوری نظام مجھے جمہوریت بولیا کرو یار نہیں دل کرتا سن کی حمایت بولو سفر عوام وڑی ہاتھ نہامنا تین دلدال کانٹے کھام تہذیب ترقی آخیا مولوی نے بھی آخیا ٹھیک ہے دیاؤلا, پینٹا میں پینٹے, بھی دیرا, کیا میرا منڈا بھی نہیں لائے گا تو ترقی کی <taposita> <taposita> <اور سنو, taposita> نا میرے رنگے وہ روٹی کھانے رہ چلو عوام کو لب رہا ہے جانم جانم جانم لیکن جلند اقبال کیونکہ وہ میاں شہر کو بیٹھا تاڑے مولے روم بھی پڑھی ساگدارے گولر پڑھی مجھے چپ نہیں آئی قرآن کو بدل دیتے ہیں میں کیا خود بدل دے نہیں تو قرآن بدلی آئی گلوج نے کی او دی دی نے جاب والا دے بلاگت یہ جڑا فکری میدان ہے اسلامی قانون اسلامی تہذیب اسلامی جنام والا تعلیم والے دا لبیا اگریز لگ چل مولی صاحب تین درشن پڑھاو کی اجازت ہے تین حافظ بنا کی اجازت کر ہی چل لیکن تہذیب تعلیم قانون ایسے پاس تری توجہ میں ہو شریف کیڑا <سرح> پہلا <سرح> صلیمان امام سلیماندر علی سرکار کا اور ہرگز تم سے یہود اور نارا راضی نہ ہوں گے حتہ تب تبیا ہوں جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو یہود ر سارا تم پر راضی ہر کے نہیں ہوں گے جب تک تم اپنا چلوڑ کے دل کی پیروی نہ کروا تم فرما دو محبوب تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے مطلب والا لال مالک ملو ل برسو اور اگر اور اے سننے والے کسے بھاشن اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا ماں جا کمل علم آ جان تو بعد کی مطلب بچے نو پتا لگ گیا رب سونا فرما دے ربے تو تین بچا والا کوئی نہیں ہوا مالا کا مِن اللہ کوئی نہیں ہوگا تیرا اللہ کی طرف سے کیا اللہ اکبر نہ کوئی بچانے والا نہ کوئی مددگار اگر علم آوڑ تو بعد بھی یہود نہ سارا بھی تاہشات کی پیروی کی اور رب سونے تو تیرا مددگار خواہشوں کا پہرو ہوا اگر تو یہود نے سارا کی خواہشات پر چلا میرا ایک سوال ہے سنو تھوڑی جی شفت کی, کی ہومی گلا لیکن میں کوشش کرنا سمجھا دی. میں پڑھا نا میں قرآن بھی پڑھی لیکن پڑھ کے بھی گمراہر چلو تک رب کے کامل بزرگ نہیں ملے دے نہیں ملے. میں تفسیر اور لن پا ہے معنی کیا ہے ہرگز اچھا انکل یہود ہو ان کیا ہے یہ ہر فار ہے کاش کیا ہے زمین خطاب ہے, يحودو. کی کی ہے. پیشو کیوں ہے یہ نتردا کا فائل ہے ننتردا کا فائل ہے ولن یہ مطوف محتوب اللہ مل, مل مل کر دونوں اس کا فائل بن رہے ہیں فایتہ یہ جی سلا ہے مدارے کا ملتا ہوں ملتا منسوخ کیوں ہے یہ سب تب ہے جمن کی امر حاضر کا سیلا ہے قل کالا یا پھول اسے قل بن گئے کیا ہے یہ جی حرکت تحقیق ہود اللہ ہے بدل ہے کیا ہے یہ مزاح مدافل ہے اے لفظی تحقیق ہو رہی دورہ تفسیر و قرآن پڑھایا جا رہا ہے طالب علم تحقیق کیا ہے موصوف کون سا ہے صفت کون سی ہے فلحال کیا ہے حال کیا ہے مارفا کیا ہے نکیرا کیا ہے جی یہ مرکب اضافی کیا ہے مرکب توسیع کیا ہے لفظی بحث ہے لفظی بحث سکھائی جا رہی ہے لیکن آیت جیری رب مر او کی مرضی اسے آلے میرا بانی وہ کی او جی کو کتاب کی روح ہے دین کی روح ہے میری گلفاظ لفظا رو پی آلے ربانی روح کٹ کے عوام دے سامنے رکھ دے تا کہ یہ اسلام نال روفر تو بچن اور آلے میں ربانی آلے میں لفظا چسیا رہا عالم ربانی نے کی کیا جلدی لگے ورا تم پر ہار گے درازی ماہ جب تک مسلمانوں تم اپنے پیروی نہیں اس تک راضی عالم ربانی نے اتو نتیجہ دسیا کہ تے کافر راضی خوش سمجھ لو اپنا دین چٹی بی اپنا ہی بیٹھا قرآن دی رو نال اگلی آیت اگلا سخی والا کام بادل ندی جاؤ علم اگر تو کافرا دکھائے شادی چلے گا علم آمر تو بعد تو رب تر بچا مددگار نہیں ہوا بھائی تفسیر سرجما پڑھ کے نا ذرا نظر مار کہر ملک ہو رہے نے جنہیں یہ سارا خوش راضی نے اور انہ دیا خواہشات دے مطابق نے جمہوریت کافر خوشے کے نراز ہے، صحیح بول گا. خوش ہے کہ ناراض گا صحیح جاگر خوش ہے تو قرآن فرمندہ جی وہ خوش ہے خواہش ہے اور اگر تو بھی دے مگر چلے گا رب تو تیرا رشتہ اگر عوام ان دس گڑے خو. خواہش ہے کہ رابر سی خواہش وہ چلو خواہش ہے ان دی خواہش ہے, ہے, ہے, ہے, ہے چلے چل گا سورت با کرا ستارا چل گیا بھائی آلم ربانی کتابی مولوی توجہ نہیں کی لفظی, لفظی تاپا فسے جس وجہ تو ڈابا ڈور نہیں گا اللہ کے سمجھا جائے گا جس یقین ایک بار آخیا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ اللہ کبھی رات کے سامنے جی پانی شکی پوری دور حکومت ہوا ہو سڈے بن گئے سنسمر بن بیٹھے اصا جہی جیت روسی یہ سارا گلامی فکر سوچ انہوں نے پسند محبوب خدا دا نقشہ پیش نہیں کرتا اور ٹرمپ دا نقشہ پیش کرتا میری گل چوری کیوں تعلیم بھی ان کی تہذیب بھی ان کی میں جی ہے مارفا کرا مرکب ایسا پسیا رہا آلے میرا بانی ہے وہ قرآن کی روح کد کے لوگوں سامنے رکھ د خدا فکر نہیں اپنا جد قرآن دے الفاظ دے نام قرآن دی روح سمجھائی جہ جائے بزرگ نے جہرگی مذہب آنردار نے مذہب اگر فلا کامیابی کامرانی دی بزرگ فکر بھی بچ سکتی ایمان محفوظ ہو سکتا ہے ٹوٹ سکتے ہیں اسلام جڑے اگر اصزی لفزی اگر رہے مگر کتابیاں روس نہیں جی. انہوں نے چڑ دے پھر خدا کی قسم کر کے آنا اقبال نے آخیا سی نا پھر اس سے بیماری مرتے دم تک کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو جو دلیلہ شروع کر دے گا میری گل تو نہیں کی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس قدر بے ہے یہ فکی حرم فکی ہم مست جدیا مولگی کیوں کہ اپنا آج رات باد لوا دشا ان انشاء اللہ دل جاگ کے تاج دارنا زمین پیر میرے سب جی تا دیا گا سن پیر میرے صاحب نے جباب کی درخواست نے می جنہ درا دروازہ دھرتی ہے لالچ بھی میرے علی کا بدل سکل کہ انگریزی ہونا عرام ہے, عرام ہے, عرام ہے عرام انگریزوں کا نور سر تو فصوال ہے میں آنا جنا مردا معاشرے کا دل بھی یاد رکھائیے ذکر بھی خواہ دئیے نسل تک نہ پہنچائیے گلا ویسان نہیں ہونی لہا لا ہر نہیں دے سکتے. اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ پورے جگنا ٹکر لے کے اوتاد شاہ کی نماز بعد ان بزرگوں کے متعلق جب میں فری باغ ہوگی سہولے دے والے حوالے تمام بزرات شرکت فرما کے اپنی فکر و عمل اصلاح کرے جے. اللہ